ووریل انسانیت پہ اللہ مالی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان امام الانبیاء امام کائنات محمد مد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام توحید دے کر ہماری طرف محروز کرنا پیارے حبیب تشریف لائے قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا مخلوق کے سامنے جھکی ہوئی مخلوق کی پیشانیوں کو ایک خالی کو مالک کے سامنے جھکنے کا درس دیا نورے توحید کو پھیلایا مالک فرماتا ہے پیارے حبیب علی سلاۃ والسلام کے بارے میں دین الحق ہی ردی ریحل مچرحول <الْمُشْرِكُون> اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین خنیف کے ساتھ دین حق کے ساتھ مقصد کیا تھا اس دین کا تاکہ باقی سارے ادھیان کے اوپر یہ غالب آ جائے باقی سارے ادھیان جس میں غیر اللہ کی عبادت کا پیغام تھا ان کو مٹا کر امت کو انسانیت کو شر کی دلدل سے نکال کر ایک توحید کا پیغام سکھا کر اس وحدانیت کے عقیدے کے جھنڈے کو گاڑ دیا جائے بھلے مشرقوں کو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے مشرق تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں نے ایمان کے نور کو پورا کرنا ہے پیارے حبیب علیہ ہی سلاطب السلام کے لیے زمین سکھیر دی گئی آپ نے مشرق و مغرب کو دیکھا پیارے حبیب علیہ ہی سلاطب کا یہ دین جہاں تک رات پہنچی ہے وہاں تک پہنچے گا اور جہاں تک دین کی سورج کی گرمائی سے روشنی پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گا کسی کے روکنے سے یہ رک سکتا کسی کے دبانے سے یہ دب سکتا کسی کی سازشوں کے سامنے یہ فیل ہو سکتا کیونکہ یہ دھرتی پہ کسی کا بنایا ہوا دین نہیں عرش والے بودا کا بھیجا ہوا دین ہے اس جگہ میں توفید کو پیارے حبیب نے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پیاری جماعت دی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد کے دل کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے چن لیا پھر دلوں کی طرف جھانکا تو سب سے پیارے دل پیارے نبی کے اصحاب کے دلوں کو پایا تو اللہ نے صحابہ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا صحابیت وہ عظیم مقام ہے جو اپنے زور بازو سے کمایا نہیں جا سکتا یہ رب کی عطا ہے یہ رب کا چناؤ ہے وہ چاہے ہرشا کے بلال کو مل جائے اور چاہے علی کے بابا کو نہ ملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیغام توحید حید لا الہ الا اللہ کی گاہوت کو اپنے سینے سے لگایا پھر جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے حق کو ادا کیا اس پہ کو لے کے نکلے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گھروں کو چھوڑا بستیوں کو چھوڑا شہروں کو چھوڑا اور ایک پیغام ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لے کے سر زمین مکہ سے اٹھنے والی یہ تحریک اس نے نہ روم کو چھوڑا نہ کیسر بچا نہ کسوا بچا نہ ایران کے آتش کدے جلتے رہے صحابہ کی جماعت نے مجوسیوں کے آتش کدوں کو بجھایا تو کے پیغام کو پھیلایا یہ سیدنا عثمان کا دور ہے بلوچستان میں صحابہ لا الہ ہے اللہ کا پیغام لے کر پہنچے ملتان تک کی سرزمی اولاد صحابہ نے قولوا پولولا الا حض اللہ کے نعرہ سے چٹ دی لیکن یاد رکھیے اسلام کے دشمن پیدا ہوئے اس عصاقت توحید کے دشمن پیدا ہوئے دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ دشمن تو میدان عمل میں سامنے آئے میدان کارزار میں اترے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ نے اپنے رب کی مدد سے اور پھر اپنے ایمان کی قوت سے مولا کو ایسے راضی کیا ہوا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد آسمان سے اتارا کرتا تھا کچھ دشمن جنہوں نے چھپ کے وار کیا جنہوں نے چولے بدل کے وار کیا آئیے اس پیغام توحید کے دشمن کا حال ہم آپ کو سنائیں ابول مجوسی فیروز امیر عمر رضی اللہ وباد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر آتے ہیں یہ مجوسی فیروز ابولو چھپا ہوا ہے زہر میں بجا ہوا خنجر امیر المنی کے اوپر مارتا ہے تین وار کرتا ہے سیدنا امیر عمر زخمی ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں یہ بچنے اور بھاگنے کے چکر میں مزید تیرہ صحابہ کو زخمی کرتا ہے اور جب اس سے قابو پا جاتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری بچنے کی کوئی صورت نہیں تو یہ مردار اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لیتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے امیر عمر رضی اللہ عرما پوچھتے ہیں یہ جرم کرنے والا کون ہے جواب ملتا ہے فیروز غلام مجوسی کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے میرے خون کے داغ کسی ایمان والے کے ہاتھ پہ نہیں اس کے ہاتھ پہ ہیں جس نے تجھے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا یہ مجرم ہے یہ اہل توحید کا دشمن ہے یہ اہل ایمان کا دشمن ہے یہ امیر عمر کو شہید کرنے والا مجرم ہے یہ صحابہ کو شہید کرنے والا مجرم ہے لیکن جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کے اندر سے دشمنی کی رابعت چولہ اہل بیت کی محبت کا پہنا مقصد اہل بیت کی محبت نہیں مقصد اہل بیت سے دشمنی تھی آج بھی کاشان شہر میں ایک فرضی قبر بنا کر ابو لکلوں کے مزار کی پوجا ہو رہی ہے دیکھیے اگر آپ نے اپنی انگلیوں پہ کس کس کی انگلیوں میں فیروزہ پتھر کی انگوٹھی ہے پہنتے ہو یا نہیں پہلے توحید نہیں پہنتے اللہ کا شکر ہے. وہ پہنتے ہیں جن کی محبت کسی مجوسی سے ہوتی ہے نہیں سمجھتے فروزہ پتھر پالو نا تو پھر بابا سیر مک جی سوکڑا ختم ہو جاتا یہ پتھر بڑا کچھ کرتا ہے آپ جانتے ہو یہ فیروزہ پتھر کس کی طرح منسوب ہے بابا شجاع الدین کا لقب ابو لولو مجوسی فیروز کی قبر پہ کاشان میں آج بھی لکھا ہوا ہے اور آج بھی ابو لولو کی قبر پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ سنیے الموت لی علی بچہ الماؤ اسلی عمر الماؤسلی عثمان وہ مردار مدینے میں ہوا وہ مدینے کے کسی جڑے میں پھینکا گیا لیکن اس کی قبر کہاں بنائی گئی کاشان میں ایران میں اس پوچھا گیا آج بھی اس کی عبادت ہوتی ہے آج بھی اس پہ نمر و نیاز کی جاتی ہے بلکہ ایک زاکر کو ہم نے سنا وہ ابو لولو لو مجوسی کی قبر پہ آ کے دعا مانگ رہا ہے اور زندگی میں پہلی مرتبہ بے اختیار زاکر کی دعا پر میرے منہ سے بھی آمین نکل گیا میں نے کہا آمین کہہ دو یہ جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ اپا کرے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ قیامت کا دن ہو تو مجھے ابو لولو کا ساتھی بنانا میں نے کہا اللہ عما آمین اس دعا پہ تو میں بھی آمین کہوں کیوں ان کا کیا تعلق ہے وہ دشمن ہیں اہل ایمان کے اہل توحید کے اور یہ دشمن تھا امیر عمر کا تو دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے میں پوجے جانے والی یہ قبر راضیت کے ایمان اور اسلام کے پول کو کھول رہی ہے کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ایمان والوں کے قاتلوں اور دشمنوں سے تعلق ہے سب سے لے کر آج تک رازویت اہل سنت اہل ایمان اہل توحید کے خلاف سازشیں کر رہی اور کیوں نہ کرے ان کی بنیاد رکھنے والے نے بھی ایسا رکھا عبداللہ ابن ابر یہودی جس کو یہ خود اپنی کتابوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی تھا اور یہودی ہوتے رہے اس کا عقیدہ تھا کہ یوشا بن نون وہ اللہ ہے وہ الہ ہے اس کی الوحیت کا اعلان کرتا تھا اور جب اس نے شولہ اسلام کا کہنا تو پھر اس نے یہ نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے علی الہ ہے آج بھی آپ کے ہاں قوالی گونجتی ہیں نا دم, دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر علی دم دم, دم دے اندر ہے یا نہیں دم کسے کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں ہر روح میں آلی ہے ہر دم میں آلی ہے دما دم مت کردر رلی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر میں نے اضافہ کر دیا کہنے والا گیا سیدھا جہنم کے اندر جو یوں پوچھے گا غیر اللہ کو جو یوں عبادت کرے گا علی سی بن علی سید میں علیمان جو مباحدین کے امام ہیں جو ابھی توحید کے امام ہیں ارے جن کو محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علی جاؤ کوئی پکی قبر نہ چھوڑنا کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا کہ زمین سے کوئی دودھ نہ باقی رہنے دینا کوئی تصویر باقی نہ رہنے دینا علی نے توحید تو، کے پیغام کو نافذ کیا پیارے نبی کی اس حدیث پہ عمل کیا پکی خبروں کو توڑا دودھوں کو توڑا تصویروں کو بتایا اور اس نے سب سے بڑا وار کیا اہل سنت پہ کہ بولا صلی اللہ کا جو عقیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا اس نے کہا نہیں تم بھول کے وہ عرض پہ آئی ہے یہ فرش پہ آئی ہے فرق کوئی نہیں ہے سیدنا علی نے بلایا توبہ کروائی اس کے ماننے والوں کو توبہ نہ کی تو جلا ڈالا آنکھ میں جلا ڈالا اور وہ مجرم جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کہا تھا کہ علی علی نہیں ہے علی الہ ہے کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیا کرتا ہے اس لیے سیدنا ابن عباس وزع اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں سیدنا علی کے پاس ہوتا تو جلانے کی اجازت نہ دے سیدنا سعید میں علی کے خرید کا علم نہ تھا انہوں نے جرا ڈالا اور آج بھی آپ دیکھ لو وہ آگ میں جلنے والوں کی سنت ہر محرم میں تمہارے ملکوں میں تازہ ہوتی ہے کوئلے جلائے جاتے ہیں اور آج کے اوپر چل کے معدم ہوتا ہے یا نہیں میں نے ایک مجرم کو دیکھا وہ مسلح بچھا کر آگ کے اوپر نماز پڑھ رہا لال شہباز کے مریدوں کو میں نے دیکھا انہوں نے آگ کا الاؤ جلایا اور چاروں طرف سے آ کر اس آگ کے الاؤ کو سجدہ کیا یہ پہلے بیت کے نام پہ جھوٹ بولنے والے اصل میں وہی آتش آتشدوں کی عبادت کرنے والے ہیں ان کا دل محمد سے تعلق نہیں کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی پیاری دعوت اس دیے ہوئے پیارے پیغام کے خلاف ابن سدا نے سازشیں رکھی اور وہ آج تک چل رہی ہے ان کی سازشوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کو یاد کروا دوں عام آن انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے آخر رافضیت کو اہل سنت سے دشمنی کیا ہے وہ یہ کیوں سازشیں کرتے ہیں کیوں بلاد ہمیں کے اوپر بم مارتے ہیں کیوں مکہ کے اوپر میزائل مارتے ہیں کیوں داعش میں میزائل مارتے ہیں کیوں ریاض میں بم مارتے ہیں کیوں نجران کے اندر حملے کرتے ہیں کیوں ایل سنت کا وواہ کرتے ہیں کیوں ان کے اوپر و بھارت کے بازار کو گرم کرتے ہیں اس دشمنی کی وجہ کیا ہے ایلے سنت کا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے لڑائی کیا ہے یہ دشمن کیوں ہے اپنے سنت کے یہ نقطہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اگلا مسئلہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا راضیت کے نزدیک اہل سنت مسلمان نہیں ہیں امت اسلامیہ راضیت کے علاوہ باقی امت مسلمان نہیں بلکہ ان کو یہ کفار مانتے ہیں ابن بابوی القمی اپنی کتاب القاجات صفحہ ایک سو تین پہ لکھتا ہے کہتا ہے جو شخص سیدنا علی اور اولاد علی میں سے آنے والے اماموں کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں ایمانیات میں لازم ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں یہ لازم ہے اور اگر اس کا انکار کر دیں تو بندہ مسلمان رہ سکتا کہ جس طرح نبیوں کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا اسی طرح علی اور اولاد علی میں سے بارہ اماموں کا انکار کرنے والا مسلمان تو کیا ثابت ہوا اہل سنت کون ہوئے مسلمان ہوئے یا کفار ہوئے یہ اہل سنت کو مسلمان نہیں مانتے ملہ با مجلسی مت رہتی بہار انوار جلد نمبر تیئیس صفحہ تین سو نبے پر لکھتا ہے جان لو جو شخص امیر علی اور اولاد علی میں سے آنے والے اماموں پر یقین نہیں رکھتا دوسروں کو ان پہ ترجیح دیتا ہے اس کے اوپر قبر کا فتبہ بھی لگے گا اس کے اوپر شرک کا اخلاق بھی ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا کیونکہ وہ کافر بھی ہے وہ مشرق بھی ہے جو علی کو نہیں مانتا اور اولاد علی کو نہیں مانتا یہاں ایک اور نقطہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے علی کو نہ ماننا کا مطلب کیا ہے دھرتی پہ کوئی اہل سنت ایسا نہیں ہے جو سیدنا علی کو نہ مانتا ہو اور جو سیدنا علی کو نہ مانے ہم اس کو مسلمان ہم اس کو اہل سنت اس کو مسلمان اہل الحلید اس کو مسلمان نہیں مانتے جو سیدنا علی کو نہ مانے ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت علی کو اولاد علی کو نہیں مانتے پھر معنی کیا ہے کیا ہے سمجھنے کے لیے مثال پہ غور کیجیے عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسا کو نہیں مانتے اب سارے ماشاء اللہ اہل ایمان اہل توحید بیٹھے ہیں کیا خیال ہے آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے مانتے ہو عیسائی کا دعویٰ ہے کہ مسلمان عیسا کو نہیں مانتے آپ کہتے ہو ہم مانتے ہیں عیسائی کہتے ہیں نہیں مانتے کیا جواب دے آپ کہو گے جیسے عیسائی مانتے ہیں ہم ویسے نہیں مانتے عیسائی عیسا کو ناود باللہ ثم اللہ باللہ لفر کفر, کفر نو باشف اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم عیسا کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں سمجھ آئے گی جی نثال یہ جو ہے بے سنت پہ اعتبار کرتے ہیں کہ تم آئمہ کو نہیں مانتے علی کو نہیں مانتے اولاد علی کو نہیں مانتے معنیٰ کیا ہے ہم علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں یہ اللہ کا شریک مانتے ہیں ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں یہ اللہ کا شریک مانتے ہیں ہم علی کو اللہ کے در کا سوالی مانتے ہیں یہ علی کو اللہ مانتے ہیں لال شہباز کے کے مزار پہ بینر لگاوا ہے جس میں لکھا ہے علی اللہ علی اللہ بظاہر میں تمہیں یہ علی نظر آتا ہے حقیقت میں یہ علی نہیں ہے جب قیامت کے دن عرض سے پرتے ہٹیں گے تو کرسی پہ مولا علی بیٹھے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں جس معنی میں تم علی کو مانتے ہو ہم ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں محمد کریم کا پیارا مانتے ہیں فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں ہتنی کا بابا مانتے ہیں خدا مانتے ہیں مشکل کچھ نہیں مانتے حادثہ نہیں مانتے بگڑی بنانے والا نہیں مانتے ہم مانتے ہیں علی وہ علی ہے جس کو پیارے خلیم نے کہا تھا علی فاطمہ حسن حسین جنت میں جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی میرا پڑوسی بنائے گا ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں پیارے حبیب نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے ہم مانتے ہیں میرے آقا نے کہا تھا علی مومن تج سے محبت کرے گا منافق خود سے نفرت کرے گا ہم مانتے ہیں علی کا پیار ایمان ہے علی سے محبت ایمان ہے علی کی ادنا سی گستاخی مانتے ہیں لیکن علی اللہ کا بندہ ہے اللہ کا شریک نہیں ہے تم <سؤال> <سؤال> کہتے ہو یہ بارہ ہی کو نہیں مانتے اس معنی میں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں بھائی ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اب زبرائیل وہی لے کر دھرتی سے کسی اور کی طرف آ سکتے تم کہتے ہو یہ بارہ پر وحی آتی ہے انہیں جب ضرورت پڑتی ہے اللہ وہی بھیج کے انہیں بتا دیتا ہے ہم اماموں کو امام مانتے ہیں ندی اور نبوت کا شریک دہر قاضی صاحب کہتے ہیں یہ جو اماموں کا انکار کرتے ہیں نا بڑے سارے ابو حنیفہ کو امام کہہ لیتے ہیں بخاری کو امام مانتے ہیں مسجد کو امام مانتے ہیں مولا علی کو امام نہیں مانتے ہیں اہل سنبھل علی امامت کا انکار کس پیدا میں کرتے ہیں تو اس معنی میں کرتے ہیں کہ راسدیوں کے نزدیک علی پر وحی کا نزول ہوتا ہے بارہ کے بارہ اماموں پر وحی کا نزول ہوتا ہے ارے اہل حدیث اہل حدیث کا نعرہ یاد رکھو ہم ختم نبوبت کے عقیدے کے چوکیدار ہیں محمد کے بعد وحی کا نزول کسی اور پہ مان سکتے نہ تمہاروں پہ مانتے ہیں نہ بارہ پہ مانتے ہیں نہ قادیان کے مرزے پہ مانتے ہیں نہ کسی اور پیر چشتی پہ مانتے ہیں نہ پیر قادری پہ مانتے ہیں تم نے ختم نبوت کا نعرہ تو مارا ہے اس کی چوکی داری نہیں کی تم نے تو اپنے پیروں کے لیے دروازے کھولے ہیں ایک حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس پاسر گوشت گوشت شاہ کردر قادری کی کتاب ہے دو مرید آئے کہا حضرت اپنا مرید بنا لو بیت لے لو سلسلے میں داخل کر لو کا پڑو لا الہ الا اللہ رسول اللہ رس سفیر اللہ پیر نے دلی کا سخیر اللہ پیر جی تجھے کیوں آکیا کیوں آ ہے کہ میں نے تو اس لیے کہا کہ بے بکوف کے پاس مرید ہونے آ گیا کہا میں نے اس لیے کہا جاہل کے سامنے راز کا جملہ بتا دیا پیچھے ہٹ دوسرے کو کہا تگیا ہاں جی کیوں آئے ہو مرید ہونے آیا ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ شلی رسول اللہ کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا میں نے تو آپ کو خدا بنانا تھا آپ رسالت پہ گر گئے میں تو کچھ اور سوچ کے آیا آپ تو بڑے ہی گر پڑے رسالت پہ تناش کر لی میں تو کچھ اور ماننے کے لیے بھی تیار تھا سب کی لے جگہ کا شاباش بیٹھے رہو ہم تمہیں علم سکھائیں گے تم ختم نبوت کے ڈاکو ہو چوکی دار صرف دھرتی پہ کوئی ہے تو اہل حدیث ہے یہی یقینا کرواتا راجدیس نے 12 کے لیے کھولا کہ ان میں وہی کا نزول ہوتا ہے قرآن کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ہم اس معنی میں نہ علی کو مانتے ہیں نہ اولاد علی کو رسالت کا شریف مانتے ہیں نہ اللہ کی کلو کا شریف مانتے ہیں اولیاء اللہ مانتے ہیں نیک مانتے ہیں اہل جنت مانتے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار مانتے ہیں پیارے نبی کے حبیب مانتے ہیں لیکن رب کا شریف اور رشانت کا شریک نہیں ہی مانتے ہیں رفریت کے نزدیک جب اہل سنت مسلمان نہیں تو اگلا قدم بھی انہوں نے اٹھایا کہ ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے تہذیب الاقیام چد نمبر چار دفعہ ایک سو بائیس پر ابو عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سنی ناسلی ناسلی کہتے ہیں وہ سنی کو حقیقت میں ناسلی وہ ہوتا ہے جو سیدنا علی کی توہین کرتا ہے سعمہ علی اور اہل بیت سے بوگ رکھتا ہے اہل سنت اللہ کی قسم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں صحابہ کی ادنا سی گستاخی بھی اہل سنت سے برداشت نہیں ہوتی اور اہل بیت کی ادنا سی توہین کا تصور بھی اہل سنت کے دل میں پیدا صحابہ سے محبت کس لیے کرتے ہیں یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے پیار اس لیے کرتے ہیں یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبتوں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناس وہ ہے جو اہل بیت کی تقسیم کرتے ہیں گہیں دیتے ہیں توحید کرتے ہیں اہل سنت کا ناس سے تعلق نہیں لیکن وہ ہمارے پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہتے ہیں ناسی سنی کا مال جہاں ملے لوٹ لو چنی کا مال کہاں ملے لوٹ لو صرف لوٹو نہیں کم نجان کے ہمارا حصہ ہمیں بھیج دو ان مولویوں کا یہ فتوا پڑ کے مجھے وہ لاہور کا ایک پیر یاد آ گیا اس نے اپنے گاؤں کے مریض کو بلایا ان کا پیر جی کو نوکری لواؤ گے لاہور سے آ جانا نوکری لواؤ گے ان کا بڑی شاندار نوکری آ جا آ گیا پیر جی پہنچ کے ہوں نوکری کیا کہنا بابا حجی میری تھی قبر سے اپنی نہیں کھا لیا کرو میرے حصے بھی مانگتے کر کگہ میں پکڑ لو قتل کر سکتے ہو کر دو مال چھین سکتے ہو چھین لو اور مال چھین لو چھین کے سارا نہ کھانا کالی پگڑی والے زاکروں کا حصہ خمس نکال کے ان کو بھیج دینا روح اللہ خمینی نے کہہ وسیلہ جیت نمبر ایک سما تین سو باون پر فتوا دیا کہ جس طرح مالے غنیمت حلال ہے مباح ہے اسی طرح ناس بھی کسی بھی حال میں ہو وہ جنگی مجرم کے طور پہ دیکھا جائے گا اور اس سے جو مال ملے گا اس میں سے ہم نکالا جائے گا اور ہمیں بھیجا جائے گا ان مجرموں کو سناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا جس طرح آج کا دن آج کا مہینہ اور حرم کی یہ حدود یہ بیت اللہ جس طرح اس کی حرمت ہے جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے اور حج کے مہینے کی حرمت ہے اسی طرح مومن کے خون مال جان کی حرمت ہے تم مسلمانوں کا خون لوٹنے کا خون بہانے کا مال لوٹنے کا فصلہ دیتے ہو پیارے حریف پیارے حریف کو فرما رہے ہیں جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے آج کس دن کی حرمت ہے اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح مسلمان کا خون حرمت والا خون ہے اس کا مال گرمت والا مال ہے رابطت کے نزدیک اہل سنت نجیش ہے ناپاک ہے خمینی اپنی اٹاس اہل وسیلہ جن سے صفحہ ایک سو اٹھارہ پر لکھتا ہے سنی ان پر اللہ کی دعانت ہو یہ نجیش ہیں یہ ناپاک ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے ان مشرق نجیس. نجیس کون ہے اللہ نے نجیس کن کو کہا ہے اللہ نے کہا ہے مشرقوں کو مشرق کون ہوتا ہے قبروں پہ سجا کرنے والا قبروں کا تباہ کرنے والا مردوں کو پکارنے والا مردوں کو حاجت روا سمجھنے والا ان کو مشکل کشا سمجھنے والا ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنے والا ان سے اولاد مانگنے والا پتھروں پہ امیدیں رکھنے والا وہ مشرق ہے اللہ نے قرآن میں اس کو رجب کہا ہے اور یہ اہل ایمان کو رجب کہتے ہیں ملا باکر مجلسی بہار ان انوار جس آٹھ سب تاریخ سے لکھتا ہے کہ نو علیہ السلام نے کشتی میں کتے کو سوار کیا خنجی کو بھی سوار کیا لیکن حرامی بچے کو سوار نہیں کیا اور ناس بھی کو حرامی بچے سے بھی برا ہے اسی لیے ان کے ہاں عقائد میں سے یہ بات ثابت ہے ملا باقر مجلسی نے بہار جیو چوبیس دفعہ تین سو گیارہ پر لکھا ہے امان باقر کی طرف نسبت کر کے اور یہ جھوٹ کی نسبتیں ہیں اہل بیت کے آئماتو محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کا اخلاق رکھنے والے ایمان رکھنے والے یہ ساری باتیں ان ملالیوں نے ان کی طرف جھوٹ بولی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو حمزہ سارے کے سارے لوگ مراد اہل سنت اہل ایمان اہل توحید سارے کے سارے لوگ زانی عورتوں کی اولاد ہیں سوائے ہمارے شیعوں کے یہ زانیوں کی اولاد نہیں ہے یہ حلالی اولاد ہیں اس علاوہ باقی جتنے ہیں وہ حرامی ہیں پوچھو جہاں موتے کا کاروبار چل رہا ہے وہاں حرام یوگی کا داد کتنی ہے اس عورت کی شیخے ابھی تک میرے کام میں پوج رہی ہے جس نے توبہ کر کے سنت ہونے کے بعد ایک عالم کو فون کر کے کہا شیب اللہ کی قسم میں اللہ کی قسم کم اٹھا کر ہی کس کو سنا رہی ہوں ایک رات بھی نے میرے ساتھ مدعا کیا اور پھر اس کے بعد میں نے کسی سے مدعا نہیں کیا میں حمل سے ہوئی بیٹی پیدا ہوئی میری بیٹی جب بالکل ہوئی جمال ہوئی لیکن میں نے دیکھا میری بیٹی اس کے اوپر حمل کے آثار ظاہر ہے میں نے کہا یہ کیا ہے تو کہنے لگی میں نے موٹا کیا ہے کہا کس سے کیا جب اس نے مجھے تفدیل بتائی میں نے فلاح سے کیا تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹی جس سے تم نے موٹا کیا ہے وہ تیرا سازش نہیں ہو سکتا وہ تیرا باپ تھا پہنے سنت رکھ لو بدار عورتوں کی اولاج کہنے والوں تمہارے ہاتھ آبدگاری کا یہ حال ہے ضلع کے کاروبار کھلے ہیں بدکاری کے اچھے آباد ہیں بازارِ زندگی سم نے آباد کیا ہے دیکھ کو سم نے آباد کیا ہے پوسوں کو سم نے آباد کیا ہے یہ بدکاری اہل سنت کے اندر ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ سارا ضلع تمہارے ہیں جن کو تم اہل سنت کے نام لگاتے ہو اور پھر کہتا ہے میں نے کہا اللہ کے مجلسی بہار نلوار کی دیکھ تو ایک سبا پچاس کی طریقہ ہے راوی کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ سے کہا اللہ عرفہ کی رات میدان عرفات میں مخوقوف کیے ہوئے حاجیوں کی طرف بعد میں دیکھتا ہے قبر حسین کی زیارت کے لیے آنے والوں کی طرف پہلے دیکھتا ہے ہاں ہاں صحیح سنا کانسی وجہ کیا ہے کہا جو کپڑے حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے حلال والے ہوتے ہیں اور جو عرفہ کے اندر آتے ہیں محرود باللہ وہ سنا کی پیداوار ہوتے ہیں اناج ہو انا علیہ عرفہ کے میدان میں اہل ایمان آتے ہیں لبئی اللہ حمل لبئی جاتے ہیں اپنے ملکوں سے آتے ہیں ارفا کے میدان میں رکتے ہیں لاہ گہ لہ شریف الح لہل ملک ہم تم کا نارا لگانے والے اہل ایمان کہ پہلے توحید کے بارے میں مولا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں آئے ہیں یہ کیا مانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری،, تیری رحمت مانتے ہیں تیرے آواز سے پناہ مانگتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے سب اہل تو کے گناوں کو معاف کر دیا ہے ان کی طرف رس یہ اشارہ کرتے کہ ہوئے کہتی ہے اس حسین کی قبر کے سوار تو ہرامی ہے اور کے میدان میں آنے والے ناول حرامی ہے عیاشی اپنی تفسیر کے جلد سب دو تو چونتیس خریدتا ہے جا بن محمد الفاظ سے روایت کرتے ہوئے اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے آئمہ اہل بیت میں یہ الفاظ نہیں کہے وہ مجھے کہتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چتانوں میں سے شان اس کے پاس آتا ہے اور آخر کر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ شیا بچہ ہے تو شانت کچھ نہیں کہتا واپس درج آتا ہے اور اگر اس سے پتا لگ جائے کہ کیا نہیں ہے سوریوں کا بچہ ہے تو اس کی شردھا ہمیں وہ لڑکی ہو یا لڑکا اس کی شردھا ہمیں اوری ڈالتا ہے جس سے وہ دو, دو کے دو, دو بدکار ہو جاتے ہیں بلکہ ایک روایت اور گھڑی ہے انہوں نے کہ بوڑھا آیا اللہ کے نبی صلاح ہرم میں ٹیک لگا کے بیٹھتے بیٹھے ایک بوڑھا آیا جس کی پلکھے جھکیو تھی تو اس نے کہا اللہ کے میرے لیے تو اللہ مجھے معاف وہ چلا گیا سیدنا علی اس کے پیچھے گئے اور جانے سے پہلے پوچھا اللہ کے یہ کون تھا یہ شیطان تھا سیدنا علی نے پکڑ لیا گرا لیا اس کے منہ میں انگلی ڈال دی اور اس کو بالکل مارنے کے لیے تیار ہو گئے روزان نے کہا مجھے قیامت کی چھٹی ملی ہے مولا علی نہ مار اور مجھے نہ مار علی میں سب سے بڑی محبت کرتا ہوں نہ مار میں تو سے محبت کرتا ہوں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ تیرے شیوں میں سے ہوتا ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہتا اگر وہ تیرے شیو میں سے نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں تو مولا علی نے ہنس کے اس کو چھوڑ دیا اللہ ارے یہ علی کی توہین ہے یہ علی کی محبت ہے شیطان علی سے محبت کرتا ہے تمہیں پیارے علی کی توہین کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور نسبت کرتے ہو کہ ہمارا تعلق سیدنا علی سے ہے یہ من گھڑک جھوٹی روایتیں بنا کے تم تو سیدنا علی کی مزید توہین کرتے ہو مزید سنیے یہ صرف اہل سنت پر ہی یہ فصوعے نہیں لگاتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کی طرف سے یہی نسبتیں کرتے ہیں ملہ باقر مجلس کی اپنی کتاب میراس العقول جیل چھبیس سفا دو سو تیرہ پر ابو سے روایت کرتا ہے بعد ارقدنس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنیے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے اور ان سے پیار و محبت کرنے والے ذرا اپنے گربان میں جھانکیں یہ ظاہر کیا کہہ رہا ہے ارتد الناس بعد النبی بھی دلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سارے صحابہ نئے سمن ببلا دوبارہ مرکد ہو گئے کاغر ہو گئے سوائے تین کے تین مسلمان باقی بچے اور کوئی باقی نہ بچا سارے کافر ہو گئے روحی کہتا ہے میں نے پوچھا وہ تین کون سے ہیں تو جواب ملا لبدا اب سلمان یہ تین مسلمان رہے اور باقی علی کہ حسن کہ حسین کہیں گے یہ صحابہ کی توحید یہ صحابہ کی طرف کفر کا انتقاب کا اس جلم کی نسبت سوال کرتا ہوں صحابہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے اہل مکہ جو مسلمان ہوئے اس سے پہلے کیا تھے بدھ پرت سے اگر ان مجرموں کی بات مان لی جائے تو کوئی ایک روایت ہمیں سنا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد دوبارہ وہ بدھ بنائے گئے بدھ تلاشے گئے اور لاکے بیت اللہ میں بدھ سجائے گی اور بتوں کی پوجا جب دوبارہ چاہتے ہو گئے تو پھر بتوں بودھ بودھ کی پوجا ہونی چاہیے تھی نا ارے وہ تو شرک اور کمر کو بتانے کے لیے حیران پہنچے وہ تو اور طرح کے محلات کو انہیں اجاڑ دیا وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا تم ان کی طرح مسپت کرتے ہو کہ محبود باللہ نبی کی آزاد کے بعد صرف تین بچے باقی سارے کافر ہو گئے اصل میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے بھی ہو جس طرح عال محمد کے بھی صاف ہو سمجھاؤ ایک استاد تیئیس سال ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں تیئیس سال کے بعد استاد فوج ہو جاتا ہے چیک کرنے والے آتے ہیں تیئیس سال اس استاد نے اپنے شگرد تیار کیے ہیں کیا حال ہے شگردوں کا استاد کے فوت ہوتے ہی تین امتحان میں پاس ہوئے باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و اتنے جتنے شگرد سے سارے فیل ہو گئے تو حقیقت میں وہ گالی کس کو دے رہا ہے استاد کو حقیقت میں گہری استاد کو ہے کہ استاد نے تیئیس سال محنت کی لیکن صرف تین شگرد تیار کر سکا باقی اس کی وفات کے فوراً بعد سارے دوبارہ لوٹ گئے تمہر کی طرف ہر تم گاڑی اس موضوع پر اس جملے پر لکھ کر خود محمد و مصنوع دے رہے ہیں جنہوں نے کئی سال راتوں کو تربیت کی سفر میں تربیت کی دلوں میں تربیت کی پیارے صحابت کو تیار کیا اور تم قوم کو یہ طرف دینا چاہتے ہو کہ نبی کی وفات کے بعد ایک صحابی بھی مسلمان نہیں رہا تو یہ ساری صرف اہل توہی اہل الحدیث احرال الفنا و الجنا امت مسلمہ امت محمدیہ کی تقسیم عوام ناس میں صحیح نہیں کرتے بلکہ کائنات کی سب سے پیاری جماعت محمد کے صحابہ کی بھی تقریر کرتے ہیں سید مرت محمد القین نز بھی اپنی کیس اور سر عامر طرف سب ساتھ کو لکھتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ذریعے آسمایا بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے سوچیے رشتہ لیتے ہوئے سوچئے محبت کرتے ہوئے سوچئے جنافے کرتے ہوئے سوچئے تعلقات بناتے ہوئے سوچئے ایمان کو جگائیے صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں قائم رکھیے پیارے نبی کو بقول اس مجرم کے اللہ نے صحابہ کے سر یہ جی جو ہی نبی فوت ہوئے سارے صحابہ زبارہ مرتد ہوگئے سوائے کم لوگوں کے و نعمت اللہ جسائلی اپنے کے ساتھ انوار بن عمانیہ جلد ایس تو ہتر پن پر لکھتا ہے کہ مبتر عمر نقل کفر کفر نباشر ہے اللہ اس مجرم کی یہ روایت سنانے سے پہلے میں تیرے دردار میں ماخی کا سوال کرتا ہوں اللہ اے اللہ سنیت پہ پڑی ہوئی سیاہ چادر کو اتار کے ان اہل شیر کا اصل چہرہ دکھانا میرا مقصود نہ ہوتا میں یہ روایت نہ سناتا لیکن آج آج لوگوں کو دعوت گردی جا رہی ہے آپ بھی ہمارے بھائی ہیں آؤ مل کے مودودی صاحب لکھتے ہیں رسائل و مسائل مکتوبات باتیں میں ایک شیعہ کو خط لکھتے تھے کہ آپ شیا ہوتے ہوئے مسلمان ہو میں سنی ہوتے ہوئے مسلمان ہوں آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہو میں اپنے عتیجے پہ باقی رہتا ہوں میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ ابو بکر عمر رزمان کی خلافت کو مان لو آپ مجھ سے ڈیمانڈ نہ کرو کہ ان تین صحابہ خلافا سے پہلے میں علی کی فضیلت کو مان لوں تم اپنے دین پہ قائم رہو میں اپنے دین پہ قائم رہوں او مل کے اتحاد عمر خورا او مل کے حکومت الہیہ کا قیام کرتے ہیں یہ کہنے والوں کہ تم اپنے دین پہ قائم رہو ان کا دین تو سنو نعمت اللہ جسر اپنا دین دینت کا دین بیان کرتا ہے تنوار ناریا دل ایک سرا کرنے پڑتے کہ ابو بکر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کے گلوں میں بٹ لٹکے ہوتے تھے اور وہ جب سدا کرتے تھے تو سدا بہت کیا کرتے تھے نبو <وَجِعُون> بکر پہلے مکہ میرے پیارے حدیث سے فلمت ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے ابو بکر نے ان کو دکا دیا اور کہا تم اس چک کو مارنا چاہتے ہو جو ربی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے پہلے مکہ نے پیارے ندی کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کیا اتنا مارا چہرہ نے بارک شوٹ کیا نہ آگ کا پتا لگا نہ چہرے کا نہ منہ کا نہ ناک کا سجا دیا مار مار کے قبیلے والے آئے کچڑی بنا کے اٹھا کر گھر لے گئے بے ہوش تھے میں آئے ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے بیٹا کچھ پی لے کچھ کھا لے جواب میں کہتے ماں ماں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے اللہ کی قسم میرے لبوں سے ایک اطرہ پانی بھی اندر نہیں جا سکتا جا سکتا جب تک میں محمد کے بکھڑے کا دیدار نہ کر لوں صلی اللہ ہو اور ظالموں او اس پیارے حدیث کے پیارے صحابہ پر یہ سہمتیں لگاتے ہو ہاں جس سیاستوں سے آس تو بستے تھے پیارے لکی اس کی جوش میں سو رہے تھے آنسو چہرے پہ گرے تھے آسا اٹھے تھے ہم اترتے کیوں ہو رہے ہو کہا اس سوراخ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر لیا کوئی جانور میرے پاؤں سے کاٹ رہا ہے پیارے نبی میں نے اپنی ڈانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے اس صحابی کے اوپر اتنی بڑی سہمت کے نارزب اللہ نماز پڑھتے رہے ان کے گلے میں کتا جن کو جبرائی آتا تو خیر کرتا تھا جن کا فیچر قرآن بھی آتا تھا جنہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن آپ پڑھتے ہیں آپ اور میں غار میں اگر یہ اپنے شدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے آپ نے کہا تھا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو لا افزن ان لا ہمارا میرے آخر نے یہ نہیں کہا لا سفل ان اللہ ہماری ابو بکر نہ پریشان ہو مجھے اللہ بچا لے گا یہ نہیں کہا کہ نائنہ ابو بکر جس ساری قوتوں ساختوں کے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے اس ابو بکر پہ یہ تحمد اس شہید میں عمر پہ یہ تحمد جو زندگی بھر بھی میرے پیارے حبیب کے دائیں بائیں رہے اور وفات کے بعد بھی میرے پیارے حبیب کے پڑوسی رہے ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ راغیت اہل سنت کی دشمن ہے اس لیے ہر دور میں رابذیوں نے امت اسلامیہ کے خلاف سے کی آئیے تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں ان کی سازشیں دو سو اٹھتر ہجری نے رابضیوں کا گروہ الکرانتا کے نام سے ظاہر ہوا بحرین عمان بلاب خان میں انہوں نے حکومت کی قبضہ کیا دو سو چورانوے ہجری میں میں ان کے ٹائم بہت تھوڑا ہے صرف چند ایک ظالمانہ عمل بیان کر کے آپ کو آگے چلاؤں گا دوستو سو چورانوے ہندی میں یہ ظالم یہ مجرم حج کر کے آنے والے اہل سنت مسلمانوں کو پکڑتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں اور اس تمام کافلے والوں کو شہید کر دیتے ہیں ان مجرموں کی عورتیں لاشوں کے درمیان میں گھومتی ہیں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں تلاش کرنے کے لیے کہ کون سا سنی زندہ ہے اگر کسی کے منہ سے زخموں سے تلپتے ہوئے پانی کی آواز نکلتی پپا لگ جاتا یہ زندہ ہے تو ان مجرموں کی عورتیں اس زخمی کو قتل کر دیتی اسی طرح بیس ہزار اہل سنت عوام کو قتل کیا گیا تین سو ستارہ ہجری میں یہ مجرموں کا گروہ مکہ کی طرف نکلا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوا اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے اندر قتل کیا لاشوں کے انبار بیت اللہ کے سامنے لگے لاشوں کا ڈھیر لگا بیت اللہ کے گلاس کو پھاڑ ڈالا گیا صرف یہی نہیں وہ حضر اسود جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیارے پاکیز ہاتھوں سے نصب کیا تھا اسجرے اسرد کو بھی چرا لیا گیا اور بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہا نہ سوچا انہوں نے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر اللہ نے ہم سے خونِ مسلم کا حساب مانگ لیا اس اپنے گھر کی بے حرمتی کا حساب مانگ لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا اِنَّ یہ ظالموں یہ ظلم کرنے والوں اور آج تک بیت اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والوں بلاد حرمین کے خلاف سازشیں کرنے والوں اس پہلے توحید کے گلشن کے خلاف سازشیں کرنے والو اللہ تمہارا شر تمہارے اوپر لوٹا دے اللہ تمہاری تقدیروں کو تمہاری موت بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دے سنو قرآن حکیم کی آواز لگا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس مسالی بکی سے بھی جس سے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مسالی کر دیا تھا رہنے والے ہوں اس اس اس بیت اللہ کے پروس سے رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں سرو انجام کیا ہوگا بیت اللہ میں فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا دلا دے حرمین ہر ہرمین شریفین میں فساد کرنے والوں کا وہ میں یورج بھی ظلم بن علیم جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں کے ارادہ کرے ہم اسے سردناک عذاب چکھائیں گے یہ زندگی صدا نہیں رہنی یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی ایک دن بھر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے حسب لا دے ہر مین میں حسل کی توہین کا ارادہ رکھنے والو مسجد نقوی شریف کا ارادہ رکھنے والو اپنے بار میں ایمام کے بارے میں یہ عقیدت گھرنے والو جب وہ آئے گا نہ اس بلّہ تم بناؤ گلّہ تم بناؤ گ بلّہ نقل قفر قفر سے عیسائیوں سے پہلے مشرقوں سے پہلے سر پرستوں سے پہلے پہلے سنت کا خون بہائے گا پہلے سنت کو قتل کرے گا سٹا کرتا ہوا مدینے تک پہنچے گا گجرا رسول پہ کھڑا ہوگا پوچھے گا یہ قبر کس ہے جواب ملے گا محمد رسول اللہ کی کہے گا میرے شدید امزد ہے یہ ساتھ کو دفن ہے جواب ملے گا بتر عمر ہے کہے گا قبروں کو پھاڑو باہر نکالو لاتوں کو دردوں سے کامو آگ لگا دو کے حجرے پہ آئے گا کہیں عائشہ کی خبر پہ آئے گا آپ کی کو پھاڑے گا آپ کو باہر نکالے گا اور پھر اس پہ درے مارے گا بنا کی حج قائم کرے گا اور یہ تم کسی شیطان کے لگتا پھینچ رہے ہو یہ آرے رسول نہیں ہو سکتا یہ محمد صلی سلام وسلم کے خاندان کا فرد نہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں پہلے کا لگتا اضلاع حاصل ہوتے ہوئے آج ایک اپنے پاس سے مبروزہ گھڑ کے ایسا امام دنیا میں پیش کر کے اعلان کر دو یہ بارہواں امام آ گیا ہے اگر اس کو کتے کی بہت اہل سنت اپنے ہاتھ سے نہ مارے تو ہمارا نام پتر دے گا تم توحید کرتے ہو بکر عمر کی ماملوں کی ماں کی اور سمجھتے ہو کہ یہ امام ہے تم قرآن کے دشمن ہو حدیث کے دشمن ہو پہلے بیت کے دشمن ہو اہل بیت کی شان ہمیں عائشہ نے سنائی اہل بیت کی شان ہمیں ابو بکر نے سنائی یہ ابو بکر تھے جو باہر نکلے تھے حسن کھیل رہے تھے حسن کو پکڑ لیا ان کے ان کو سوا اپنے کنڈے پہ سوال کیا اور کہا علی تیرا بیٹا تجھ سے نہیں ملتا محمد سے ملتا ہے علی مسکرا رہے تھے یہ صحابہ تھے یہ ابو ریا تھے حسن کو پکڑا تھا صاحب اللہ کا واقعہ لے کے سوال کرتا ہوں اپنے پیٹ کو ننگا کر کا مقریرہ کیا بات ہے کہ میں نے اپنے آخا کو ایک دن دیکھا تھا حسن میرے آخا تیرے وطن کو چوب رہے تھے میں اپنے پیارے ندی کی محبت میں تیرے وطن کو ویسے ہی چوبنا چاہتا صحابہ ہوں صاحب پیار تھا تمہارے یہ کھیتے میں ایمان کے نہیں کفر کے ہیں قرآن کہتا ہے سردناک ہے ان کے لیے سباب علیم ہے ان کے لیے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا رام نے بیت اللہ میں یہ جرم اس لیے کیا اس لیے کیا کیونکہ ان کے نزدیک اصل قبلہ بیت اللہ نہیں کربلا ہے نوری نے کہا تھا کہ ہم پوری امت کا منہ کربلا کی طرف موڑنا چاہتے ہیں کیونکہ کربلا اصل قبلہ ہے اور لازم ہے امت سے پانچ وقت نماز پڑھتے رہے منہ قبلے کی بجائے کربلا کی طرف کرے ہاں صحیح کہا تم نے کربلا قبلہ ہے قبر پرستوں کا ایمان والوں کا نہیں کبوں کا کبلا جنہوں نے کو پوجنا ہے جنہوں نے پوجنا جنہوں نے باپوں کو پوجنا ہے جنہوں نے جانوروں کو پوجنا ہے جنہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے کل ہی مجھے ایک بھائی نے مصر کا ایک کلپ بھیجا تو بجلی کے کھمبے کے اوپر انہوں نے کپڑے باندھ کے ان کو پوج رہے وہ مصری پیٹ وہاں کے تمہاری اکلے کہاں چلے گی یہ بجلی کا پول یہ کیا دے گا میں نے کہا تو اپنے نصر پہ پیٹ رہا ہے ہمارے باہر سو کے اندر صرف کھبا نہیں لگا رہا بورڈ بھی لگا دیرا میں کہا جن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنجابی کرانڈ ہے تھلوں تھلو بارڈر پاور سپلائی کرتا ہے کہیں تم نے کھندوں کا پوچھا کہیں تم نے پیروں کا نام پیر کرنٹ شا رکھ لیا ہے نا پیر کرنٹ شا یا نہیں وہ انگل لگتا تو کرنٹ لگتا ہے میں نے کہا تھا بابا میرا فریج بند ہو گیا چلا لونگلے کرنٹ کو میں بھی سنو ان کی حقیقت ان کے ساتھ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں یہ شیاطین کی مدد سے یہ ڈرا کرتے ہیں دلیل بھی دیتا ہوں ہمارے بڑے پیارے دوست جو توبہ ہو کر ایمان کی طرف آئے انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا صابر بلوچ ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں مجھے ایک بھائی میرا خیس لے گیا کہ پیر صاحب کرنٹ کرنٹور سے باڑا شریف سے آپ بھی آئیے تو کہا مجھے پتا تھا کہ انگلی کا اشارہ کرے تو ناچتے ہیں لوگ کرنٹ لگ جاتا ہے اور لمبا سارا ہاتھ پھیلا دے دو پورا مجمع ہی کمیزیں اتار کے پگڑیے ادھر کمیز ادھر اللہ رحمت فرمائے حسر نشر ہو جاتا ہے تو کہا میں نے اس کے گجرے میں داخل ہونے سے پہلے ایسل کرسی پڑی سور پایا پڑی چاروں پل پڑھے اور اپنے ہاتھ سے ٹوک مار کے پورے جسم پہ پھینک لیا دم کر لیا اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بعد اگر شیادیم جنات ہیں تو میری حفاظت فرمانا اور میں اس کے حجرے میں داخل ہو گیا اور جب میں نے اس کا ہاتھ اس نے پہلے تو مجھے دیکھ کر یوں کیا وہ یوں کر دا رہا ہے مینو کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے پھر اے کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا اس نے کہا کوئی بڑا پیر آ گیا یہ چھوٹا پیر ہے یہ مستری بڑا پیر آ گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے ملایا تو دبایا, وہ پیر بخدوم ہاں؟ مخدوم سمجھتے ہو جن کی خدمت کے لیے سارے دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ مخدوم وہ بےچارا نرم و ناصر پیر صاحب کے نرم نرم ہاتھ یہ بلوچ نوجوان جب اس نے تو ہے نا پیر کا ہاتھ پتا چھوڑ وہاں بھی گستا نکل تیرے اوپر اثر نہیں ہوگا میں <تصفيق> بتاؤں ان کے ساتھ شیاطین جنات ان کی مدد کے لیے آتے ہیں جو آپ کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں اچھا ایک بڑا تانا پرانا مجھے دیا جاتا ہے اہل ایمان کو اہل توحید کو خاص طور پہ یہ چیز انگریزوں کی پیداوار ہے آپ کو نہیں پتا ان کا بیج رکھا بھی انگریزوں نے ہے یہ تمہارے ناچنے والے پیروں کا بیج انگریزوں نے رکھا ہے دلیل میں دوں گا نہ دوں تو مجرم رہوں گا آپ کا دلیل میں دیتا ہوں اس طرح تمہارا باڑے والا پیر ایسی انگلی کے اشارے سے نچاتا ہے اللہ کی قسم میرے پاس ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے انگریزوں کا ایک بہت بڑے گرجے کے اندر بچما لگا ہوا ہے اور ان کا چھلڑ مچھڑ پیر آتا ہے اور وہ صرف یوں کرتا ہے اور سارے انگریزوں میں دھمال پر جاتی ہے میں نے کہا یہ پیر سیبی کا دادا داد ابا یہ کام انگریزوں نے سیکھا اور مچھری کو تمہیں سکھایا یہ کیوں کہتے ہیں کہ اصل قبلہ بیت اللہ نہیں ہے کیونکہ بیت اللہ قبلہ ہے اہل ایمان کا بیت اللہ قبلہ ہے اہل تو کا بیت اللہ قبلہ ہے یا اللہ مرد کہنے والوں کا اور جن کے دل میں شرک گھر کر چکا ہے جنہوں نے چوبیس سنٹر یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں جنہوں نے قبروں پہ جھکنا کھمبوں پہ جھکنا گریزوں کو پوجنا جانوروں کو پوجنا ان کے لیے بیت اللہ میں کوئی چارمنگ نہیں ہے ان کے لیے قبروں کی پوجا ہے رخیت اس لیے یہ جرم کرتی ہے کہ ان کے نزدیک سر سمی نے کر بیت اللہ سے افضل ہے بلکہ ایک رافیز اگر کہتا ہے جنت کا سب سے قیمتی ٹکڑا کربڑا کا ٹکڑا ہے <تصفح> اسی طرح ربزیت کا گروہ اور رقدار ہوا اور اسی نے رابضیت کے اندر ماسم کا رواج کیا آج تک اتنا عشری اسی راستے پہ چل رہے ہیں انہوں نے بغداد کے اندر دس محرم کو بازار بند کیے مجالیس سے برفا مجالی سے عزا برپا کی اور ماتن کیا ان کی عورتیں بھی باہر نکلی اور انہوں نے بھی آ کے ماچن کیا عید غزیر کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی جس کو بعد میں اتنا اچریوں نے بھی رائے رکھا اس طرح فاطمیوں کا ایک گروہ جن کی نسبت سیدہ فاطمہ کی طرف کرنا شیخ شیخردانی رحیم اللہ کہتے ہیں حرام ہے جائز نہیں ہے ان کا فاطمہ سے تعلق نہیں ہے جھوٹ کی نسبت عبام الناس کو صرف اپنی مٹھی میں اور اپنے جالوں میں پھسانے کے لیے وہ یہ نام لگاتے ہیں اور ان کی حکومت دو سو چھیانوے ڈگری میں قائم ہوئی مزار سازی کی جدت کو انہوں نے جاری کیا قبروں پہ انہوں نے مسجدیں بنائی راستی سی کے حکم سے تین سو انسٹھ ڈگری میں مساجد کی دیواروں پر بازاروں کی چلیوں کی دیواروں پر صحابہ کو گلی لکھی گئی اور دیواروں میں کھدائی گئی جو علماء عوام الناس کو رازیت کے نقائد سے ڈراتے بچاتے ان علماء کو قتل کر دیا جاتا اور انہیں علماء میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی امام اور صاحب امام ابو بکر نادی رحمہ اللہ کو زندہ ہی ان کی خال کو پھینک کے ان کے جسم سے اتار دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا ہارشید کے دور میں وزیر شیعہ نام ہے نام علی بن یقین اس نے خیانت کی اپنے مخالف اہل سنت کو جیلوں میں بند کیا پھر اپنے ہمار کے ذریعے ان کی دیواریں گرا کر پانچ سو کے قریب اہل سنت جو اس کے مخالف تھے جیل میں قید تھے ان کو اس کے خانے میں دبا کر دیواریں گرا کر شہید کر دیا گیا اور پھر خط لکھتا ہے امام کاجل کو اور یہ بھی جھوٹ کی نسبت ہے امام صاحب نے ایسا فتوا نہیں دیا انوار الرمانیہ دل دو سفر تین سو آٹھ پر ہے کہ اس نے امام قازم کو ان خونوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو میرے یہ پانچ میرے ہاتھ سے ہلاک ہو گئے ہیں ان کا کیا ہے تو امام نے جواب دیا قبل اگر تو ان کو قتل کرنے سے پہلے مجھ پتوا لے لیتا پوچھ لیتا پھر تیرے ذمہ کوئی دیت نہ ہوتی اور کوئی گناہ نہ ہوتا لیکن اب چونکہ نے مجھ سے پہلے پوچھا نہیں وہ لم تقدم اچھا عَنْ رَجُلٍ خَيْرٌ <مِّن> تو پھر یوں کرو 500 بندوں کی طرف سے ہر آدمی کی طرف سے ایک بکرا کا فریا دے دو حالانکہ بکرا سنیوں سے زیادہ اچھا ہے انجو یہ ہے اہل سنت کی قدر ان ظالموں کے یہاں ان کے یہاں جن کے ہاں ابو بکر عثمان کی قدر کوئی نہیں ان کے ہاں بابو نا کی قدر ہوگی ابن میں الفنی اور نصیر الدین توسی غازی نے خیانت کی اور مسلمانوں کی کمر پہ سب سے بڑا خنجر کا جو وار ہوا تھا سکوت بغداد کا سکوت بغداد کا جو مسلمانوں پہ وار ہوا ایسا حشر بغداد کا نہ تاریخ نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی دوبارہ دیکھا اس کے اندر مین کردار ادا کرنے والا نصیر الدین توسی یہ مجرم اللہ آخری, آخری باسی کا وزیر تھا اس القمی نے ہلاکو خوات و خط لکھا خوبیا خطو کی دعوت کی اسے آنے کی دعوت کی اور جب وہ آیا تو اس کے راستے ہموار کیے اس کو برداشت میں داخل کیا پھر ظلم کا دور دورہ ہوا پھر اتنا اہل ایمان اہل سنت کا خون بہا کہ زلا رنگین ہو گئی پانی کی جگہ پہ خون بیٹھتا ہوا نظر آیا انسانوں کی انسانوں کی چھوپڑیوں کے مینار انسانی وہ تاتاریوں نے بنائے ان تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے اس ملک و اس خلافت کو برباد کرنے کے اندر نصیر الدین کی راستی کا کردار رہا ابن السمی کا کردار رہا اور پھر صرف وہی بچ جس کو ان رازیوں نے اپنی پناہ نے لیا اس جرم پر جس جرم کی تاریخ لکھنے والا جب لکھتا ہے تو خون کی آنسر ہوتا ہے مسلمان کے خون تو بہا ہی بہا جتنا بہا وہ مکتبات وہ،, وہ مسلمانوں کے قیمتی ذخائر کتابوں کے وہ قرآن اور حدیث کے مجموعے اس کو دجلہ کے اندر بہا دیا گیا وہ دجلہ جو کافی عرصے تک سڑک رہا پھر وہ اس, اس کتابوں کی سیاہی سے سیاح رہا کسی رازی مجرم نے نصیر الدین توسی کی اس کردار کی نفی نہیں کی مسمت نہیں کی بلکہ اس کی تعریف کی آئیے اس کی تعریف سناتا ہوں خبینی اور حکومت اسلامیہ اپنی کتاب کے صفحہ ایک قبضر پر لکھتا ہے کہ جب شکریہ سے پیدا ہونے والے حالات سے ہم میں سے کسی کو حکمرانوں کے ساتھ ملنے پر مجبور کر دیں تو اس صورت میں اس کام سے باز رہنا چاہیے پیچھے رہنا چاہیے اگر اگرچہ اس وجہ سے اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے علم ابھی تکلیف نسل حقیقی اسلامین ہاں اگر اس کے حکمرانوں سے ملنے کے ذریعے مسلمانوں کی اسلام کی بہت بڑی کوئی فتح ہو رہی ہو تو پھر ضرور مل جانا چاہیے نفر دقلی علیل وہ نفیر الدین توسی جیسے علی بن نصیر دن یقین و نفیر الدین توسی بادشاہوں کے ساتھ ملا اور اسلام کی بہت بڑی سطح ہوئی اسلام کا مرکز تباہ ہوا ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان زبا ہوئے مرتبہ برباد ہوئے ایسی امت کی چیز میں چوڑا مارا گیا کہ آج تک اسے سمجھ نہ سکی اور اس کو یہ مجرم یہ ماضیوں کا ایمان یہ ظاہر کہہ رہا ہے یہ حقیقی سطح تھی اسلام اور مسلمانوں کی کبیری نے اسی خلاج کے سوائے کاؤنٹر پر لکتا ہے وہ یہ شور الناسدار فقدانی تلسی خدمات نصیر الدین پوسی نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی خدمات پیش کی اس کے فقدان کو ہم دکھ محسوس کرتے ہیں اس نے اسلام کا بیڑا غرق کیا اس نے مسلمان حکومت کو برباد کی اس نے ہلاک خاں کو بلایا وہ ہلاکو خان کا بات وزیر بنا اور رابضیت کے اسی ریشا دیوانیوں کے ذریعے اہل سنت کے اوپر یہ آداب نازر ہوا اسی طرح بہت سارے لوگ خبینی کے انقلاب کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے انیس میں جب خمینی کا انقلاب آیا تو بہت لوگ جا جا کے اس کو مبارکباد دے کر آئے کئی تو اس کے مرنے پہ رو کر آئے کئی اس کو اپنا یہ کہہ کر آئے کہ ہمارا باپ مر گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإنَّا اور اس کو کہا یہ کہ اسلام کا انقلاب ہے یہ اسلام کا انقلاب ہے جو حکمینی لے کر آیا ہے حقیقت خمینی کا انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں راس کا انقلاب ہے فراض دیس کا انقلاب اور اس انقلاب کی سدا میں ایک نعرہ لگایا گیا جس کی زہریلے پن کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ نعرہ تھا کہ ہم بیت المقدس اور بیت اللہ شریف دونوں کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے اللہ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے والے اندھو یہ مسلم کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کو کفار کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے بیت المقدس کو سمجھ آتا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور بیت اللہ تو اللہ نے اہل ایمان کے ہاتھ میں دیا ہے اہل توحید کی گوت میں دیا ہے اللہ تجھے مجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہر خادی میں ہرمین شریفین کی حفاظت فرما اس قلعہ ہرمین کی حفاظت فرما اہل تو ہی کے گلشن کی حفاظت فرما یہاں کے ہر پور کی حفاظت فرما یہاں کی ہر شری کی حفاظت فرما یہاں کے, کے حکام کی حفاظت فرما یہاں کے علماء کی حفاظت فرما یہاں کی عوام کی حفاظت فرما ان شریروں کا شرخ شریروں کا شر ان راضیوں کا ظلم ربت اللہ انہی کے اوپر واپس لوٹا دے اس کبینی مجرم نے کہا تھا کہ ہم بیس اللہ کو کاغیروں کے ہاتھ سے آزاد کر رہے ہی نعرارا لگاتے بپا نے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا ہمارا دیش تیار ہے ہمارا لشکر تیار ہے اور ہم انقریب وہاں بھی شام حکومت کو ختم کر کے بیت اللہ کو فتح کریں گے اور مجرم تو نہیں جانتا بیت اللہ کو اللہ نے خالد جگن ولید کے بیٹوں کے ہاتھ میں دیا ہے یہ عمر اپنے خطاب کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے یہ مکر سدیش کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے یہ ہم سید الشہدا کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے یہ ترن والا نہیں ہے اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ ہم سنت بیت اللہ کے دفاع میں اپنے خون کو بہانا اپنے لیے ایزام سمجھتے ہیں ہم بیت اللہ کے دفاع کے لیے اپنے لہو کا آپ کی سطح بہانے کے لیے تیار ہیں اور وہ موت بڑی پیاری موت ہے جو بیت اللہ کے دفاع میں آ جائے بیت اللہ کا دفاع کرو گے اس کے لیے تیار ہو راشیت کے ہر طرح کے ہر طرح کے ظلم کی رکاوٹ بننے کے لیے اہم ایمان تیار ہو نہ بھولنا تم اتنے سبا کے بیٹے ہو تم فیروز مجوری کے بیٹے ہو تم ان سفار کے دیتے ہو جنہوں نے عمر کا شہید کیا تھا جو بست تھے اور ہم عمر کے فرزند ہیں روحانی فرزند ہیں صحابہ کی اولاد ہیں ہم تابعین کی اولاد ہے ہم اہل توحید ہیں اور لا اللہ کے لیے بیت اللہ کے دفاع کے لیے ہمارا بچہ بچہ کٹ جائے تو اس سے بڑی ہم سعادت کسی اور کو نہیں سمجھتے اسرائیل نے کہا تھا اور یہی وجہ ہے آج تک رافی پہلے تو ہی پیسوے لگاتی ہے حیران کا رافی انقلاب اصل میں ولایات فصیح کے نظریے کو دنیا میں پھیلانے کا انقلاب تھا اس کو ذریعہ بنایا اور کمین نے میں کہا تھا کہ اسلامی انقلاب کو اپنے ملکوں میں لے جاؤ اور پہلا جمعہ اپنے حکمرانوں کے خلاف پڑھاؤ یہ ہے وہ طریقۂ بات آپ کا کہ عوام کو کھڑا کرتی ہے حکومت کے خلاف عوام اور حکومت کے دلوں میں شکل کو شبہ ڈالتی ہے اور وار کرتی ہے عوام کے ذریعے یہ حکمرانوں پر کہا تم پہلا جمع اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف پڑھاؤ اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو تم مناسب ہو گے تمہیں اہل سنت کی مساج کے بارے میں کہتا ہے یہ مسجد زبہ ہے اسی لیے تینتیس پرسنٹ اہل سنت ہے اور تہران کے اندر اہل سنت کی ایک بھی مسجد تہران میں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے یہودیوں کے عبادت عبتانے ہیں عیسائیوں کے گردے ہیں ہندوؤں کے ہیں مجوسیوں کے ہیں پارسیوں کے ہیں اہل سنت کی ایک مسجد بھی تہران میں بنانے کی اجازت یہ ہے وہ اسلامی انقلاب جس کو تم اسلامی سمجھتے ہو حقیقت میں یہ رافضیت کا انقلاب ہے اسی لیے آج تک ہمیں نہیں دور چلے کہ آج تک اہل سنت میں اہل سنت والا کو احان میں اہل سنت الا کو جو کو حما الناس کو شہید کیا جاتا ہے کھانسیوں پہ چڑھایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور سپنا ہے نسل کے خلاف جو چوبیس گھنٹے اپنی ریکا دوانیے امت مسلمہ کے خلاف جاری رکھتا ہے وہ ہزب حضب... ہزب الشیفان نام رکھا گیا ہے ہزب اللہ جتنے شیر کرنے والے ہوتے ہیں چن چن کے نام رکھتے ہیں ارے بھائی پانی بانٹنے والے چھوڑ دے یہ پانی چھوڑ دو چھوڑ دو پانی تو بہت تو میں رہا ہوں بھائی گلا میرا کچھ سہ رہا ہے پانی آپ ان کو پلا رہے ہیں انہیں دکھنا بھی سروت ہے تیل کا اور ساگی ہو جا کے توجہ میری کر رکھی ہے اللہ آپ سے رحمت فرمائے ہجب اللہ کو سمجھنے میں غلطی کی کچھ لوگ تو بتائیں یہ بہت بڑی مجاہدین کی جماعت ہے ہجب اللہ اور یہی یہی بیت المقدس فتح کروانے والی ہے حقیقت میں یہ ہزب اللہ نہیں ہے یہ ہجب الشیطان ہے جیسے یمن کے اندر حوثیوں نے تنظیم بنائی نام مرکان تار اللہ و ان اللہ نہیں ہے ان ولایت ولاقی ہے وہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اہل سنت کے دشمن وہ حوثی مجرم اہل سنت کے یمن میں خون بہانے والے ہمارے سعودی نوجوانوں کو بارڈر پہ شہید کرنے والے مسلمان ظلم پہ حملے کرنے والے پوری دنیا میں فساد کھلانے والے ایران کے ٹکڑوں پہ پل کے امت مسلمہ کے خلاف اتنا برپا کرنے والے اس کو پہچاننے میں کئی اہل سنت دھوکے کا شکار ہوئے حزب اللہ نامی تنظیم یہ تنظیم اتنا عشری اقائد کی حامل ہے زیدی اقائد کی بھی نہیں لبنان کی حزب اللہ زیدی اقائد سے بھی نہیں ہے جیسے حوصی کسی دور میں زیدی تھے اب وہ بھی زیدی نہیں ہے بلکہ اتنا عشری بن چکے ہیں یہ تنظیم اتنا عقری عقائد کی حامل ہے اور ان کے عقائد شرف کا فلندہ ہے یہ اہل بیت کو اللہ کی عبادت کے معاملات میں شریک کرتے ہیں آئمہ اہل بیت تو ان میں غیب کا دعویٰ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے آئمہ کر سکتے ہیں حبینی الحکومہ الاسلامیہ میں امام کی شان میں یہ سب کچھ لکھ کر دیا ہے اور قرآن حکیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں کمی بھی ہو چکی ہے اور اضافہ بھی ہو چکا ہے اکثر قرآن امام بھائی کے پاس ہے اور یہ عقیدہ کلینی نے بھی لکھا ہے یہ نوری اور نے فصل خطاب کے اندر بھی لکھا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے تو ہم اس سے سوال کریں گے کلینی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے نوری اور کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو قرآن کو من جھڑک تبدیل شدہ کمی اور اضافے والی کتاب کہتا ہے اگر تم ان دونوں سے برات کرو گے تمہاری بات سنیں گے اگر تم ان دونوں کو اپنا ایمان سمجھتے ہو تو پھر تم اسی راستے پہ ہو جس پر ایمان ہے اسی طرح اس نحکتی عقائد میں یہ بات شامل ہے نحوز اللہ کی وہ سجیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ذنا کی تحمت کرتے ہیں حالانکہ اللہ مالک نے سات آسمانوں کے اوپر سے سیدہ کی براد کا اعلان کیا تھا سب خان عظیم سیدا کی طرف یہ نسبت کرنے والوں اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا جھوٹ اور بخان ہے صحابہ کرام کو گالی دینا ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے جس کی تصویریں تم اپنی دکانوں پہ لگاتے ہو جس کو تم اس وقت قوم کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہو حسن رسول اللہ آؤ کا ان کا لیے میں آپ کو سناتا ہوں جو سید ابو سفیان کو گالی دیتے میں کہتا ہے کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ سلم کی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اسلام کے خلاف ظاہری جنگ کرتا رہا یا وہ کافر رہا یا وہ منافق رہا اور ابو سفیان کی زندگی کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا انہیں یہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے دامن میں آئے جن کو اللہ کے نبی نے اتنی عزت دی کہ آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے وہ تھے ابھر کے میدان میں لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایمان ان کے سینے میں رچ بس گیا لیکن راضی پیار نبی کے سارے صحابت دشمنی ہے اسی حسرت اللہ کے فہ کرے حرکت نے سنت اور خاص طور پہ فلسطینی کیمپوں میں محدود بیچارے اہل اہم سنت مسلمانوں پہ سلم کے پہاڑ توڑے اور اب تازہ مثال بچے بچے کو یاد ہے عراق میں اس وقت کیا ہو رہا ہے سوریا کے اندر مستحری کیا کر رہے ہیں وہاں پر یہ حضام کیا کر رہی ہے حسن سہ کیا کر رہا ہے میرے کیا کر رہی ہے ایرانی فوجیں کیا کر رہی ہیں سوریا میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا لاکھوں مسلمان شہید ہوئے کروڑوں مسلمان در بدر ہو گئے کروڑوں مسلما کے نوجوان در بدر پچھڑ گئے اللہ کی قسم اس ظلم کے پیچھے کہانی چھپی ہے جو انہیں رازدیت کی ہے وہ عراق کا ظلم ہو یا وہ سوریا کا ظلم ہو یا وہ یمن کا ہو مجھے آج تک اپنی اس سنی پہن کی سیخیں نہیں بھولتی جس کو عراق میں بازیوں میں پکڑا اور مسجد کے نیت میں داخل ہو کر اس کی تباہی آگ اڑیزی کی اور اس کی سیخیں کے اوپر پورے محلے میں سنائی دیتی رہی یہ ظلم یہ انتقام اہل سنت نے راسدیت سے لیا راسدیت میں اہل سنت میں یہ پہاڑ توڑے کیوں وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ان کو کفار سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام صاحب بھی تمام دنیا کے کافروں سے پہلے جب نکلے گا تو اہل سنت کے خلاف جنگ کرے گا اگر کوئی کو نہیں مانتا کہ یہ ساری سرویت کا ایک ملک کچھ پناہی کا کر رہا ہے ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں حسن ص اللہ کا ویڈیو انٹرویو ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری پوری تنظیم ہماری پوری تنظیم شریف اللہ جس کو عالمی سطح پر دیکھ اکثر تنظیم کہا گیا ہے بلاج حرمین کی طرف سے بھی اس کو دیکھ اکثر تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے خاصل حرمین شریفین کی پیاری حکومت نے اس کو اس لسٹ میں ڈالا ہے جو لسٹ تنظیموں کے اندر اس کا نام ہے وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل خرچہ ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا اسلحہ ہمارے مزاج ہماری ایک ایک چیز ہمیں ایران سے ملتی ہے اور ہم ایران کے نام نبے کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہیں ابھی بھی یقین نہیں آئیے چند کلیپ سنا کی آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹی کو اتارنے کی کوشش کروں سید یادر آگاہی بہت بڑا مجرم ہے رابذیت کا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا جملے کہتا ہے غور سے سنیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی طرف نسبت نہیں کی وصیت نہیں کی کسی کو اپنا جان نشین مقرر نہیں کیا یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی و وہ نبی جو غلطیوں سے معصوم ہے وہ نبی جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے شریعت کا اپنے رب کے حکم اور حکمرے کرتے ہیں اس کو یہ مسلم کہہ رہا ہے نبی آپ نے بہت بڑی غلطی کی اب اس امت میں جتنے ختمے ہیں جتنے فساد ہیں جتنی لڑائیے ہیں جو کچھ تھوڑا گل ہے اس ساروں کا گنا آپ کے کمزور پہ ہے کیونکہ آپ نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا قرآن حقین کے بارے میں جا کر کہتا ہے کہ ہماری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے لوہے فاطمہ ہے مصحب فاطمہ ہے اور یہی وہ قرآن ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور یہی وہ قرآن ہے جو سیدنا علی نے لکھا عقل مندوں سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کہتے ہو کہ وہ اصل قرآن سیدنا علی کے پاس تھا جو سیدنا علی نے لکھا وہی اصل قرآن تھا ابو بکر نے اس کو نہیں مانا عمر نے نہیں مانا سیدنا ازمان نے نہیں مانا ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لوں تو سوچئے عقل مندوں اگر عقل گھاس چرنے نہیں لی تو سوچو مجھے یہ بتاؤ جب سیدنا علی کی حکومت آئی تو کیا سیدنا علی پر واجب نہیں تھا کہ جو, جو تبدیل شدہ قرآن تھا اس کو ختم کر کے اصلی قرآن کو لے کر ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ ابو بکر عمر عثمان نے یہ ظلم کیا کہ اصل قرآن کو تسلیم نہیں کیا چھپایا مانا نہیں نشر نہیں کیا بلکہ علی کے پاس ہی رہنے دیا تو وہ تبدیل شدہ قرآن علی کے دور میں بھی موجود تھا نا حسن کی حکومت آئی رضی اللہ عنہ موجود تھا تو سیدنا علی نے اور سیدنا حسن نے وہ اصل قرآن نکال کے عوام کو کیوں نہیں دیا اگر یہ ظلم ابو بکر عمر عثمان کا تھا تو علی اور حسن کو کیا کہ وہ بھی اسی میں شریک رہے یہ ظلم کی نسبت ہے جو تم صحابہ ہے بیچ کی طرف کرتے ہو مزید سنیے آخر خبیب ایک مجرم ہے وہ صحابہ کو گال میں دیتے ہوئے کیا کہتا ہے کیسا ہے ابو بکر عمر کے بارے میں خیال کا من احبا ہما وفی نفسل من یو حبو ہوما تھا وہ مسلم تھا پھر ابو بکر عمر بناؤ بلا تم مناؤ گلا مسلمان نہیں کافر تھے جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی کافر ہے جن سے یہ محبت کریں گے وہ بھی کافر ہے انہی واجر ایک لمبے کے لیے روک کے سوچو کہ ابو بکر عمر سے محمد کریم کو محبت نہ تھی علی سجر نہ عمر کی شہادت سے ابن عباس کہتے ہیں میرے کنٹھے کا کسی نے ہاتھ رکھا مڑ کے دیکھا تو وہ علی کا چہرہ تھا آنکھوں سے آنکھوں جاری تھے اور کہا اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن عباس یہ جو اس پکڑ پہ پڑا ہے جو شہید کے میں چھوڑ کے جا رہا ہے اس دھرتی پہ سب سے پیاری ہستی مجھے یہ تھی اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی پیارا نہیں تھا یہ وہ بھی جس کے بارے میں نبی کہا کرتے تھے میں آیا ابو بکر عمر آئے میں بیٹھا ابو بکر عمر بیٹھے میں چلا ابو بکر عمر چلے ہر لنبے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے والے ہر لمحے پیارے حدیب کے ساتھ رہنے والے اور یہ ظالم کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور ظلم کا تملہ سنیے وہ اہلا وہ اہل لحا ماں وہ دلہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ یہ دونوں فوج ہوئے قفر کی حالت پہ اور شرک کی حالت پہ ان دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو یہ کہنے والے تو پہ اللہ کی لعنت ہو تیرے عقیدے پہ اللہ کی لعنت ہو تیرے دین پہ اللہ کی لعنت ہو تیرے خاندان پہ اللہ کی لعنت ہو, کی لعنت ہو، تمہاری بنائی ہوئی پوری تحریک پہ اللہ کی لعنت ہو یہ محمد الرسول اللہ تو وہاں پہ دفن ہے ابو فکر عمر تو وہاں پہ دفن ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے زندگی بھر بھی اللہ کی رحمت کا نظور ہوتا تھا آج بھی اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے یہ صحابہ کے دشمن ہیں یہ قرآن کے دشمن ہیں یہ اہم فیص کے دشمن ہیں یہ مولا علی کے بھی دشمن ہیں مولا علی عمر سے پیار کرنے والے کہہ رہے ہیں عبداللہ اپنے آپ سے عمر سے بڑھ کر مجھے پیارا اب دھرتی پہ کوئی اور نہیں ہے اور جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اپنے عقیدوں کو پختہ رکھا کرے یہاں سے مراد ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ مولا کا معنی محبت ہے ہم علی سے محبت کرتے ہیں علی سے پیار کرتے ہیں مولا کا معنی دوست ہے ہم علی محبت ہے. ہمارا پیار صحابہ اور اہل بیش کے لیے ہے اگر مولا کا معنی مالک کہا جائے گا تو اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا ہے اور کوئی اور اس کے مقابلے پہ مولا نہیں ہے ایک اور جا کے حسن چاہتا سجیدہ عائشہ رضی اللہ اللہ سلام اللہ علیہ پر کرتا ہے گاریہ دیتا ہے لنت اللہ علیہ کی عائشہ لنت اللہ علیہ کی راجعون اس ملعون کا جو الزام دنیا میں ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو کس طرح گھسیف کے کس طرح گھسیف کے اہل سنت نے اس کے چہرے کو مار مارتے بگاڑا اور قرآن اس کو جواب دے رہا ہے قیامت کا دن جو ہوگا یہ الزام لگانے والے سبحان نازیف تو جو نسبت کرتے ہو سیدۂ کائنات کی طرف سیدہ پاک ہیں سیدہ پاک ہیں تمہاری ایل نسبت ایل جھوٹ کی نسبت ہے اور مجھے کہنے دیجیے یہ تو کسی نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلا آپ کو کہتا ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے یہ میری ماں نہیں ہے تو عائشہ سلا عما ہے اڑی ہاں ربی الما حسین انہا کہتی ہے وہ سچ کہتا ہے کیونکہ میں صرف مومنوں کی ماں ہوں منافقوں کی ماں نہیں عائشہ ہماری ماں ہے اور جو عائشہ کو ماں مان وہ مومن ہے اور جو اس کو مان نہیں مانتا ایمان پہ اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا سب یہی حسن شہادہ ان دس صحابہ پر بھی لانت کرتا ہے جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ دیم کی ذمہ سنی اللہ وہ آشا وُم اللہ اس صحابہ پر بھی لانت کرے اور آشا پر بھی کرے دس پر بھی کرے رک کے اس ظالم کے کفر کی تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کفر کہاں تک پہنچا ہوا ہے لیکن سمجھانے کے لیے عوام کو میں بتاتا ہوں وہ جو دس جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس میں چوتھا نمبر کس کا ہے جی پوجا والو کس کا ہے چوتھا سیدنا علی کا اور یہ مجرم راسبی کیا کہتا ہے اللہ کام ان دس کے دس پر اللہ کی لانا تو, تو چوتھے علی بھی بیچ میں آئے یا نہ آئے ہمارا دعویٰ سچا ہوا یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے اور صحابہ پیارے نبی کے صحابہ کے بھی دشمن ہے آئیے ان مجرموں کو قرآن جواب دیتا ہے محمد الرسول اللہ والذین وہ لبی نما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ کافروں پہ انتہائی اور انتہائی تو اسے دیکھے گا رکو اور سچے کر کر کے ان کے ماتھے پہ نشان پڑے رہے اللہ کا فضل تلاش کر رہے رکو میری اللہ سے مانگ رہے اور فنچوں میں بھی اللہ سے مانگ رہے من مینا سجود ان کے شہروں پر یہ عبادتیں کر کے نشان پڑے ہوئے لکھے میں تورا سی جو محسوس انجیب ان کی یہ مثال جو اللہ نے بیان کی تورات میں بھی بیان ہوئی اور انجیب میں بھی بیان ہوئی آئیے وہ مثال کیا ہے شہادہ کی مثال کھیتی کی ہے کسان کھیت میں جانے ڈال دیتا ہے اس جانے میں سے چھوٹا سا سوا نکلتا ہے پتلی ہی چیز نکلتی ہے پھر ایسا ایسا وہ مضبوط ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے پھر وہ تناور درخت ہوتی ہے کسان اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ میری فصل لہ رہی ہے کسان خوش ہوتا ہے اگلا جملہ قرآن کا یاد رکھیے لی عزیز ابھی ملک صحابہ اس کھیتی کی مانند ہیں پہلے ایک تھے بلال علی، ابو بکرجہ آہستہ ایسا بڑھتے گئے بڑھتے گے بڑھتے گئے اور پھر پوری دنیا میں ایمان کے نور کو پھیلا دیا لی عزیز ابھی جب کھیتی بڑھ گئی تو کافر اس کھیتی سے نفرت کرتے ہیں قرآن صحابہ سے نفرت کرنے والوں کو کفار کہہ رہا ہے جو صحابہ سے نفرت کرے جو صحابہ کے نام پہ پھرے جو صحابہ کو گالیاں دے ان کے کفر کا اعلان اللہ کے کلام میں ہے یہ حال ہے اب کچھ لوگ تو ہیں جو کھل کے راسدیت کا پیغام پھیلاتے ہیں صحابہ کو گالی دیتے کچھ نیم رافضی بھی ہیں ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نا تاکہ تھوڑا سے احتیاط میں رہا کریں ہر کسی کو یو ٹیوب پہ دیکھ کے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ شیخ ہے یہ بخاری ہے مسلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے کئی پر راج بھی ہے اور جہاں راجی کا زور نہیں چلتا پھر راجی نیم رازگیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اس ہاتھ جال والے مردوس کی طرح نیم راجی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے مشمر ہے صحابہ کا بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف آؤ آؤ میں دلیل کا خالص. دلیل دینے کا عادی ہوں بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گانے دیتے ہیں ایک روایت بیان کرتا ہے سنگے کہ سیدنا عمر مرزا جہلمی کے جملے سنگے سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حزیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے اگر حضیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے مگر نہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں پھر شامل نہ ہو ان للہ ہی وغیرہ یہ نیم راضی ہے جو تختہ کو گالیے دے رہا ہے آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں یہ فوج سید نہ جاتے ہیں سیدنا فاجا نے اس قول کی سند بیان نہیں کی یہ اس مرزمی مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم راستی پر قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو پھر ہم تم سے کلام کریں گے چلو چھوڑو سند کی ایک بات دوسری بات وہ روایت کر ساتھ کیا ہے سنیے امن ہم نہ یہ جملہ یاد رکھنا یار نظر ایلہ ایلہ عمر رضی اللہ جب کوئی آدمی مرتا یار یہ وہ یہ وہ جہاں پر آ کے مجرم ڈنڈی ماری ہے یہاں قصہ ہے ان بارہ منافع تین کا جنہوں نے رسول اللہ صلاح پہ حملہ کیا تھا چھ پہ بیماری میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ تھے جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس سے سیدنا عمر کو شک ہوتا یارہ ان کو شک ہوتا کہ یہ ان مناسبوں میں سے ہے جنہوں نے بارہ نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علم پہ حملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بارہ کے نام سیدنا حدیفہ کو بتا بھی جیتے جب عمر کو شک ہوتا ربی اللہ عنہ تو حدیفہ کی طرف دیکھتے اگر حدیفہ جناب پڑھ لیتے تو مانا یہ سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے اور اگر خدیفہ اس کا جنازہ نہ پڑھتے اس مشوق آدمی کا جنازہ اس مشوق آدمی کا جنازہ اگر حدیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی نہ پڑھتے یہاں عام محسوب لوگوں کا حال بیان ہو رہا اور مرزا جہلنی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنابہ عمر نہیں پڑھتے تھے کسی صحابی کا جنابہ عمر نہیں پڑھتے تھے جب تک حزیفر شامل یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ کام کرتا ہے یہ مجرم اللہ اس کے سر کو اسی کی طرف لٹائے اور اہل شہید کو اس کے سر سے محفوظ رکھے یہاں پہلے تو اس نے ترجمہ ہی غلط کیا یہاں ذکر ہے میں سوکھ لوگوں کا اور وہ اس کی رشوت کر رہا ہے تمام صحابہ کی طرف اور دوسرا یہ سند یہ روایت ہے صنعت ہے اس کی صنعت قرض ہے اس کے اوپر شیرازی رازی مجرم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگاتا ہے کہ ان کے اس کے جرائی میں تنا العب اللہ کو منا عرب اللہ نقل ٹوپر کو پرنا باشد جن سی ایس کا ایک جرم بھی تھا بنا کا ایک جرم بھی تھا میرے پیارے نبی کے پاس بستر کی طرف نجت کرنے والوں دورائی کی تم برے ہو تمہاری نسل بری ہے تمہارا اکیلا برا ہے تمہارا دین برا ہے محمد پاک ہے محمد کا بصر بھی پاک ہے محمد پاک ہے محمد کی سوجاد پاک ہے امت کی مائیں پاک ہے تم پلیف ہو تمہاری زبانیں پلیف ہے تمہارے عقیدے پلیف ہیں تمہارا مت بھی کالا ہے تمہارا تن بھی کالا ہے اور قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی اسی سیاسی کے اندر گرنے والے ہیں قرآن تمہارا حال بیان کرتا ہے گھولی بالی مسلمان مومنا اور پر تومد لگاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا کے اندر بھی لانت ہے اور آخرت پر بھی لانت ہے آخرت کے اندر بھی یہ ملع لوگ ہیں رابط کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سیدنا علی کو الہی سفا دیتے ہیں ایک جا کہتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اماموں کو بھی ان میں سے ایک علم غیب بھی دیا ہماری آئما کو علم غیب بھی تھا اس کا جواب قرآن دیتا ہے کلّا یا علم و منفنا ہوا کے شعور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جن کی طرف تم نسبت کر رہے ہو غیب کی انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ ہمیں اٹھایا کر جانا ہے اچھا عجیب بات ہے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں. کہ ہمارے آئما کو علم غیر ہے دوسری طرف نعمت اللہ جزائر لکھتا ہے کہ ہمارے اماموں کو زہر دے کے مارا گیا زہر پلا کے مارا گیا تو سوال یہ ہے بھائی زہر پانی میں ملا کے دیا گیا ہوگا یا کھانے میں ملا کر دیا گیا ہوگا جب امام کو علم غیب ہے امام کو علم غیب ہے تو اس کھانے میں جب زہر تھا تو امام کو پتہ نہ لگا تمہاری مثال جب مسیر صاحب کی یا پیر صاحب آئے پنجاب کے گاؤں میں آ بدنی نے کہا پیر جی آپ نماز پڑھتے پڑھتے کیسی آوازیں نکال رہے تھے کہ بی بی آپ کو نہیں پتا مسجد نبی میں کتا داخل ہو رہا تھا میں اچھو کم رام کے دور پہ جا دیتا ہوں کہا بڑا پوچھا پیر ہے یہاں سے کھانس کے مدینہ کے کتے بھگا رہا ہے اس نے نیچے شکر ڈالی اوپر گھی ڈالا اوپر پھیٹی سیویاں ڈالی اور چمچ لگا کے پیر صاحب سے آگے رکھ دی اور پیر صاحب وہ سیوئیں دیکھے تھے بریدین کا منہ دیکھے میں قربان کیا ہوں تین جی کھاتے نہیں پاگل نہ ہو تو بیوقوف نہ ہو تو میں ایک سال کے بعد تیرے پاس آیا تھا پاگل عورتوں نے مجھے یہ سیمی دی ہے نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں شکر ہے نہ اس میں ملائی بلائی کوئی جو ہے بھائی زکی پھینکی میں جوتی اتاری سر میں تین ماری کے مجرم ابھی تو تجھے مدینے کے کتے نظر آ رہے تھے پھلے طرف پیو پیا وہ مار دیا وہ تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے بھائی تم دعویٰ کرتے ہو ہمارے اماموں کو علم غیر پا اور خود دعویٰ کرتے ہو ہمارے اماموں کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو جس کھانے میں جس پینے میں جس پانی میں زہر ملایا گیا اگر علم غیب ہوتا وہ زہر والا کھانا کھاتے وہ اللہ کے اولیاء تھے تمہاری ان جھوٹی تہمتوں سے پاک ہیں قران کہتا ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں اٹھایا کب جانا ہے پھر جا کہتا ہے ناد علی المظهر العجائب کل هم و غم سین کلی دی ولایتک یا علی کہ ہر غم میں علی کو پکارو اجائی بات کا ضرور ہوگا ہر غم دکھ دور ہو سکتا ہے تو علی کی پکار سے قران جواب دیتا ہے ام یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الارض ائلہ الله قلیلما تذكرون وہ کون ہے جب پکارتا ہے اور اس کی بے کے اندر سن کے اس کی بے کو دور کر دیتا ہے تمہیں زمین پہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیتا ہے علی کو پوچھنے والوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں ہے اپنے آئمہ کو وہ مقام دو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے ان کو الہی مقام نہ دو ایک حیدرآباد کے پیر صاحب ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کا ایک دیکھ رہا کسی بھائی نے مجھے بھیجا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے علی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا کندھے پہ بٹھایا اور بلند کرنا کیا اور بلند کیا اور بلند کیا تو پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو علی کہاں وہ بد گرانے کے لیے علی کو اٹھایا ہوا تھا کہاں تک پہنچے ہو کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہو تو میں عرش ال کو پھینک کر آپ کے قدموں میں گرا دوں انہی اناج ان ساریوں کے لیے پرانے حکیم کی ایک چائٹ پڑ کے بعد ختم کرتا ہوں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ إن ظاليمون <سؤال> يردتي قدر ربحي عظمت کو نہیں پہچانا جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيامين ساری زمین قیامت کے دن اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لکھتے ہوئے ہوں گے صبح نہ ہوا سر کون وہ پاک ہے اللہ پاک ہے علی اس کا شریک نہیں ہے اللہ پاک ہے پیارے نبی اس کے شریک نہیں ہے اللہ پاک ہے اہل بیت ان کا شریک نہیں ہے اللہ پاک ہے اولیا اللہ کے شریک نہیں ہے یہ واضح کے جرائم ہے جو اتنے لمبے ہیں کرواتے بیچ جائیں اور ان ظالموں کے اہل سنت کے خلاف جرائم اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ فرمائے اللہ ہماری خطاحوں کو نہ فرمائے اللہ ہماری سہکاریوں کو نہ فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے اللہ ہمیں موت دے پہ خال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو اس کے ساتھ فرا دے اے اللہ جن کے ماں باپ خوت ہو گئے تیرے پاس ان کے گناہوں کو معاف کرما کے جنم کر کے دوست فرما جن کے زندہ ہیں ان کو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توقع کا فرما اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولادا فرما اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولادا فرما اللہ تو داسا ہے تو مشکل کشا ہے تو حاجر روا ہے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ سوال کرتے ہیں اللہ بلاب کی حفاظت فرما اللہ بلا حرمین کی حفاظت فرما اللہ حوثیوں کا شر ان پہ لوٹا دے اللہ ہمارے اہل ایمان بھائی ہماری مسلمان فوجیں جو حوثیوں کے سامنے سخت بندی کر کے ان کے شر کو انہی کی طرف لوٹا رہی ہیں اللہ ان کی مدد فرما اہل ایمان آپ پر واجد ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں اور مسلمان فوجیوں کے لیے دعا کریں جو یمن پہ اور یمن کے بارڈر پہ اہل ایمان کی اور اقتدار حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں وہ جاگتے ہیں تاکہ آپ سوتے رہو وہ شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کی موت کو شہادت کی موت بنا کر قبول فرمائے تاکہ تم تم امن کا سانس لیتے رہو تو ان کے لیے دعا خیر کرنا آپ پہ واجد ہے اللہ ان کے بیماروں کو شفاقہ فرما اللہ اللہ ان کی قوت میں اضافہ فرما اللہ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی تحریر کا خالم بنا کے رکھنا جب تک زندہ رکھنا اسی پیغام کو آگے پھیلانے والا بنا کے رکھنا اخولہ الرحيم